لا ولا قوة الا بسم اللہ اللہ مسلّہ محمد وعال محمد وحمد و جلفر آج کے اس گہرے مطالعے اور علمی نشست میں خوش آمدید بہت شکریہ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ فکری اعتبار سے انتہائی بہت ہی گہرا ہے اور تاریخ کے اوراق کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے بالکل ایک نیا زاویہ ہے جی ہمارے آج کے مطالعے کی بنیاد ایک کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک کا ایک طویل تفصیلی اور کافی فکر انگیز مضمون ہے اس کا عنوان ہے سقیفہ سے بنی عباس تک اور جدید دنیا تک یہودی سازشیں اور یہ عنوان ہی اپنے اندر بہت سی جہتیں سمیٹے ہوئے ہیں بالکل آج ہم اس بات کا بغور جائزہ لیں گے کہ مصنف کے مطابق کس طرح ابتدائی اسلامی تاریخ خاص طور پر سقیفہ بنی سائدہ کا واقعہ یہودیت زائونزم جدید عالمی مالیہ کی نظام اور مکتب اہلِ بیت علیہ السلام کے درمیان ایک, مطلب ایک طویل اور منطقی ربط موجود ہے دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو اور تاریخ کے اس تسلسل کی گہرائی میں اتریں یہاں یہ بات واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آج کا یہ مواد تاریخ مذہب اور عالمی سیاست کا ایک بہت ہی مخصوص زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے جی ہاں بالکل اس علمی جائزے میں ہمارا مقصد قطعی طور پر اور مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے ہم یہاں ذاتی طور پر کسی بھی نظریے عقیدے یا کیا کہتے ہیں سیاسی بیانیے کی تائید پرچار یا تردید نہیں کر رہے ہیں صحیح ہم بس رپورٹ کر رہے ہیں بالکل ہمارا کام صرف اور صرف اس پیچیدہ نظریے کے کلی اور جزی نکات کو غیر جانبداری کے ساتھ کھول کر بیان کرنا ہے تاکہ سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ یہ مخصوص فکری بیانیاں کس طرح تاریخی واقعات اور آج کے جدید کارپوریٹ معیشت کو آپس میں جوڑتا ہے اور یہی ہمارے اس مطالعے کا بنیادی مقصد ہے علم کی جستجو میں ہر زاویے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو آم، آئیے تاریخ اس موڑ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے اپنے اس تفصیلی مضمون کا کا آغاز کیا ہے جی، سقیفہ کا واقعہ hmm. رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ کی رحلت کے فورن بعد امت کی قیادت کا مسئلہ سامنے آیا جسے تاریخ میں سقیفہ بنی سعدہ کے واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے hmm. اب اگر ہم عام تاریخی کو پڑھیں hmm. تو عام طور پر اسے مسلمانوں کا داخلی یا مطلب ایک قبائلی جھگڑا سمجھا جاتا ہے کہ قیادت کس کے پاس ہونی نہیں بالکل لیکن مصنف اسے محض ایک داخلی مسئلہ تسلیم نہیں کرتے نہیں کرتے بالکل تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کے نزدیک اس واقعے کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے اور وہ اس میں کس بیرونی ہاتھ کی نشاندہی کرتے ہیں اگر ہم اس کتاب کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو مصنف کا یہ حیران کن دعویٰ ہے کہ کا واقعہ اچانک پیش آنے والا کوئی قبائلی تنازع نہیں تھا اچھا بلکہ یہ دراصل یہودی سازشی عناصر کی ایک انتہائی طویل مدتی منصوبہ بندی کا حصہ تھا مصنف تاریخ کے اس پہلو پر زور دیتے ہیں کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں آباد یہودی قبائل جیسے خیبر, اور بنی قریضا جنہیں جنگوں میں شکست ہوئی تھی جی وہ بظاہر عسکری اور سیاسی طور پر رسول اللہ کے ہاتھوں شکست کھا کر دب گئے تھے لیکن ان کی فکری اور معاشی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی مطلب وہ پسپردہ کام کر رہے تھے بالکل वो अंदर ही अंदर अपनी मंसूबा साज़ी जारी रखे हुए थे क्योंकि उनका असल हदफ इस नए इलाही निज़ाम को रोकना था ये दावा बजाहिर बहुत हैलान कुन लगता है कि जो कबायल जंगों में शिकस्त खा चुके थे वो इतनी बड़ी सतह पर नज़रियाती मुदाखलत कर सकते थे लेकिन यहाँ मुसनफ एक और अहम नुकता उठाते हैं जो मशियत ऐसी जुड़ा है जी माशी मुफाद का पहलू अगर मैं सही समझा हूँ تو مصنف کے مطابق یہ محض مذہب کی جنگ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاشی مفاد بھی تھا مدینہ معیشت کا کنٹرول بلکل درست نشاندہی کی مصنف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قبائل بخوبی جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ کی ریلت کے بعد قیادت اہل بیت اور خاص طور پر حضرت علی کے پاس رہی تو یہ قیادت خالص توحید پر مبنی ہوگی اور سود سے پاک ہوگی بالکل یہ ایک ایسا معاشی نظام ہوگا جو مکمل طور پر سود یعنی ربا سے پاک ہوگا یہ بات ان قبائل کے لیے موت کے پروانے جیسی تھی کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کی منڈیوں اور کھجور کے باغات پر ان کا کنٹرول تھا جی ہاں وہ سود کے ذریعے پورے خطے کی معیشت کو کنٹرول کرتے تھے صحیح اہل بیت کی قیادت کا مطلب تھا اس استحصالی اور سودی نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ اسی لیے مصنف کے نزدیک سازش کا پہلا قدم یہ تھا کہ اہل بیت کو عملی سیاست اور خلافت سے دور رکھا جائے تاکہ کوئی ایسا ماڈل آئے جو ان کے مفادات کو نہ چھیڑے جی تاکہ اقتدار ایک ایسے ماڈل میں تبدیل ہو جائے جو علم اور تقوا کے بجائے محض طاقت اور روایتی سیاست پر مبنی ہو مصنف کا دعویٰ ہے کہ سقیفہ کے اجتماع کی, کی فضا کو گرم رکھنے میں پسے پسپردہ عناصر نے بنیادی کردار ادا کیا ذرا اس بات کو کھولتے ہیں یہ بات ہمیں مضمون کے ایک اور انتہائی دلچسپ بلکہ حیرت انگیز حصے کی طرف لے جاتی ہے हुँ. مجھے کتاب پڑھتے ہوئے جو بات سب سے زیادہ قابل غور لگی وہ پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے جی تورات اور تلمود کی پیشین گوئیاں بالکل کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہودی علماء کے پاس ایسی واضح پیشین گوئیاں موجود تھیں جن کے ذریعے وہ آخری نبی اور ان کے اہل بیت کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو ایسی ہی ہے اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ ان ہستیوں کو حق پر مانتے اور پہچانتے تھے تو پھر مخالفت کیوں دیکھیں یہ اس مضمون کا ایک کلیدی پہلو ہے مصنف یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ پرانے صحیفے اور پیشین گوئیاں دراصل ہدایت کے لیے آئیں تھیں صحیح ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب آخری نبی اور ان کی آل ظاہر ہوں تو اہل کتاب انہیں پہچان کر ان کی نصرت کریں مگر مصنف کے مطابق جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں تو ان کے اندر تعصب اور حسد نے جنم لیا یعنی نسلی تعصب آڑ آ گیا बिल्कुल इस हसद और मुआशी मुफदात के छिन जाने के खौफ की वजह से उन्होंने इन पेशीनगोइयों को हिदायत के बजाय एक साजिशी हिकमत अमली यानी एक ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आम, अगर मैं इस बात को समेटूं तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस नक्शे का मकसद मंजिल तक पहुँचना था उसी नक्शे को उन्होंने हक़ को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर लिया वो पहले से जानते थे कि अहम तरीन हस्तियाँ कौन सी हैं सौ दुरुस्त اور مصنف اسی تناظر میں اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مصائب کا بہت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کتاب میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. جی کتاب کے مطابق رسول اللہ کی رحلت کے فورن بعد حضرت فاطمہ زارا کے مصائب حضرت علی کی شہادت امام حسن کو زہر دیا جانا اور بلاخر امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا ان سب کو مصنف نے آپس میں جوڑا ہے بالکل مصنف کے نزدیک یہ سب محض اتفاقات نہیں تھے ان واقعات کے تانے بانے انہی قدیم پیشین گوئیوں سے ملتے ہیں انہیں سیاسی طور پر تنہا کرنے اور جسمانی طور پر ختم کرنے کا خاکہ پہلے سے تیار تھا اور کتاب میں اس دشمنی کے خاص محرکات بھی غالباً جی ہاں تیزی سے ان آٹھ وجوہات کا ذکر کر دیتی ہوں हुँ. ان میں پہلا مذہبی حسد تھا हुँ. دوسرا اقتدار کا خوف اور تیسرا وہی معاشی اور سودی مفادات کا نقصان بالکل چوتھا تاریخی انتقام تھا hmm. پانچواں علمی شکست کا خوف چھٹا وہی پیشین گوئیوں کا الٹا استعمال جس کی ہم نے بات کی جی ساتواں پروکسی حکمرانی کی ضرورت hmm. اور آٹھواں اسلام کی آفاقی دعوت کا خوف یہ جو ساتواں نکتا آپ نے بتایا پروکسی حکمرانی hmm. اس نے میری خاصی توجہ کھینچ لی hmm. یہ بہت اہم ہے آج کل تو ہم بین الاقوامی سیاست میں پراکسی وار کا لفظ بہت سنتے ہیں لیکن صدیوں تک اسلامی سلطنتوں میں اختدار تو بظاہر مسلمانوں کے پاس ہی رہا تو یہ پراکسی والا سلسلہ تاریخ میں کیسے چلتا رہا مصنف اس پراکسی کے تصور کو تاریخ پر بہت مہارت سے منتبک کرتے ہیں hmm. کتاب کی روشنی میں مصنف بنی امیہ اور بنی عباس کو محض اسلامی خلافتیں نہیں مانتے تو پھر وہ کیا تھے مصنف کے نزدیک وہ انہیں اسی یہودی سازش کے پراکسیز کے طور پر دیکھتے ہیں یعنی وہ براہ راست یہودی حکرمان نہیں تھے لیکن نظام انہی کے مقاصد پورے کر رہا تھا بالکل یہی بات ہے ان حکومتوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑ رکھا تھا لیکن در حقیقت ان کی ریاستی مشینری اہل بیت کے خلاف کام کر رہی تھی یہ اسی پروکسی حکمت عملی کا حصہ تھا اور میرے خیال میں اسی تناظر میں مصنف غیبت امام مہدی کا ذکر ایک بالکل مختلف زاویے سے کرتے ہیں ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ یہ عباسی حکرمانوں کے خوف کی وجہ سے تھا مصنف غیبت امام مہدی کو محض عباسی حکرمانوں کا وقتی خوف نہیں سمجھتے اچھا بلکہ وہ اسے ایک وسیع تر فکری مداخلت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں مصنف کے مطابق امام مہدی کی ولادت کو خفیہ رکھنا اور ان کا غیبت میں جانا دراصل ان یہودی اور بیرونی فکری مداخلتوں کا نتیجہ تھا جو صدیوں سے امت کے ذہنوں میں کام کر رہی تھیں تاکہ اس عالمی عدل کے قیام کو روکا جا سکے جی بالکل سازشی طاقتیں جانتی تھیں کہ بارویں امام ایک عالمی عدل کا نظام قائم کریں گے اس لیے ایسا خوفناک ماحول بنایا گیا کہ غبت ایک ضرورت بن گئی یہاں سے بات واقعی بالکل ہم نے سقیفہ اور عباسی ادوار کی بات کی اور پھر اچانک یہ مواد ہمیں سیدھا جدید دور جدید معیشت اور کارپوریشن کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے تاریخ کے ان اورق کا تعلق آج کے عالمی اداروں سے کیسے ہے مصنف اس تاریخی تسلسل کو سرمایے اور طاقت کی منتقلی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں وہ کیسے وہ بتاتے ہیں کہ جو عناصر ماضی میں پروکسیز کے ذریعے اپنا تسلط قائم کرتے تھے وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی حکمت عملی کو جدید کر لیا جب اسلامی دنیا میں ان پراکسی حکومتوں کا زوال ہوا تو یہ طاقتیں یورپ کی طرف منتقل ہو گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے نیا روپ دھار لیا جی جدید دنیا میں انہوں نے مالیاتی اداروں اور کارپوریشنوں کی شکل اختیار کر لی کتاب میں روتشائلڈ اور راک جیسے خاندانوں کا ذکر ہے جن سے جدید بینکاری اور توانائی کا نظام شروع ہوا جیسے سٹینڈرڈ آئل کمپنی بالکل یہ پرانی سازش کے جدید معیمار قرار دیے گئے ہیں اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو مصنف نے اپنے مضمون میں باقاعدہ جدید اداروں کے نام بھی لیے ہیں جے پی موگن گولڈ جی اور بلیک راک وین گارڈ جیسے ادارے آئی ایم ایف اور کا بھی ذکر ہے جی ہاں اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے مصنف عالمی ترسیلات کے نظام سوئفٹ اور انشورنس کے سب سے بڑے نام لارڈ آف لندن کا بھی ذکر کرتے ہیں تو مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی عام کمپنیاں نہیں ہیں نہیں ان کے نزدیک یہ ایک مضبوط نزدیکارپوریٹ ڈھانچہ ہے جو دراصل انہیں سہیونی سازشی طاقتوں کی جدید شکل ہے اور جدید دور کے تکفیری گروہوں کو بھی تو مصنف نے بالکل مصنف کے نزدیک جو تنظیمیں اسلام کے نام پر شدت پسندی پھیلاتی ہیں وہ بھی انہی جدید سہیونی طاقتوں کی پروکسی ہیں تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے صحیح اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی اہم ہے کہ مصنف کے مطابق इस जदीद आलमी मालियाती निज़ाम से बाहर रहना अब नामुमकिन हो चुका है जी रूस चीन और ईरान जैसे ममालिकुड़े हुए हैं तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है अगर इस आलमी ताकत और सरमाए का इतना गहरा जाल बिछा है तो मुसनफ के नज़दीक इसका हल क्या है मुसन्फ़ इस तवील जाल के मुकाबले में जो हतमी हल पेश करते हैं वो मकतब अहल बैत है मकतबैत یعنی ایک متبادل نظام بالکل اس مکتب بنیاد یہ ہے کہ معاشرہ طاقت یا سرمایہ کے بجائے الہی ہدایت اور عدل پر چلنا چاہیے اصل جنگ انہی دو نظاموں کے درمیان ہے اور اس نظام کو عملی شکل دینے کے لیے کتاب میں ولایت فقی کے نظریے پر بھی بات کی گئی ہے جی مصنف ولایت فقی کے نظریے کو بیان کرتے ہیں جس کی ایک عملی شکل ہم ایران کے انقلاب میں دیکھتے ہیں اس کا مقصد معاشی اور سیاسی خود مختاری حاصل کرنا اور بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنا ہے یعنی وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے تسلط کے خلاف مزاحمت کی بات کر رہے ہیں بالکل اور اسی تناظر میں مصنف نے امام مہدی کے انتظار کو بھی ایک فعال نظریہ قرار دیا ہے عام طور پہ تو ہم انتظار کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس خاموشی سے بیٹھے رہو مصنف اسی بات کی نفی کرتے ہیں ان کے نزدیک شیعہ فکری روایت میں انتظار صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ ایک فعال اور انقلابی عمل ہے تاکہ استحصال پر مبنی موجودہ عالمی نظام کے مقابلے میں ایک عادلانہ نظام کے لیے ہموار کی جا سکے مطلب خاموش تماشائی نہیں بننا بلکہ مزاحمت کرنی ہے بالکل یہی اس نظریے کی جان ہے تو ہم نے واقعی بہت گہرے اور پیچیدہ مطالعے کا جائزہ لیا جی بہت سی چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی تھیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ایک مخصوص فکری زاویے سے سقیفہ کے واقعے سے لے کر مدینہ کے یہودی قبائل ان کی پیشن گوئیوں کا استعمال और फिर प्रॉक्सी से होते हुए वॉल स्ट्रीट की जदीद कॉरपोरेशंस तक का सफ़र तय किया और फिर मक्तबे अहल बैत के मज़ाती बयानी को भी समझा बिल्कुल ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि दुनिया को देखने के ऐसे मुतबादल बयानिए किस तरह आलमी सियासत को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं जी और आज की इस नशस्त के अख्ताम पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ कर जाना चाहती हूं जो हमारे आज के ज़राए से ही माखूज है लेकिन एक नई सोच को जन्म देता है जी ज़रूर फरमाइए मुसनफ़ में रूस और चीन के मुतबाद मालियाती निज़ामों जैसे ब्रिक्स या मुतबाद स्विफ्ट की तरफ इशारा किया है बिल्कुल ये आजकल काफ़ी जेर बहस भी है तो ज़रा सोचें मुस्तबिल में जब मस्नुई जहानत यानी ए और डिजिटल करेंसीज इस रिवायती बैंकिंग सिस्टम की जगह ले लेंगी तो क्या आलमी ताकत को कंट्रोल करने का ये सदियों पुराना अंदाज़ भी बदल जाएगा ये बहुत गहरी बात है और क्या इस नई डिजिटल दुनिया में मुजामत और अदल के बयानी भी कोई नई शक्ल अख्तियार करेंगे इस पर जरूर गौर कीजिएगा वाकई ये एक ज़बरदस्त सवाल है जो हमें मुस्तबिल के चैलेंजेस के सामने लाख करता है تو آج کے اس گہرے مطالعے کے نشست کو ہم یہیں پوری گرم جوشی کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ خدا حافظ خدا حافظ